أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون من بعده ثلاثون دجالون كذابون كلهم يدعى مبلوثوا وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي قابل قدر علماء الكرام وعزيز طلبة اس نشست کا موضوع آپ تک پہنچ چکا ہے اور میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ حضرت قاری خلیل الرحمن صاحب کا خورا انتخاب اس قسم کے ایلو پروگراموں کے لیے جلا کہ نام کیوں نکلتا ہے اور گرتا ہے حالانکہ مجھ میں نہ کوئی ایسی صلاحیت ہے اور میں تو خود ہمیشہ اور سے استفادہ کے مواقع تلاش کرتا ہوں اللہ تبارک بتانا یہ دینی تعلق یہ اخوبت اور مدت اپنی خالص رضا کے لیے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں صرف ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال میں اللہ کی رضا ہے ایسے اعمال سے ہمیں بچائے جو اللہ کی رضا کے منافی ہیں خون دنیا کے جاو منصب اور مال کا کتنا بڑا عنصر شامل ہو لیکن ہمیں تو صرف ہمیشہ اللہ کے رضا کا متلاشی رہنا چاہیے اللہ ہمیں اس کی توفیق دا کہ قادیانی مذہب کا منشاہ جو ہے جو اس کی نشحت کا آغاز ہے یہ چودہویں صدی ہجری کا آغاز ہے یہ بر صغیر میں برطانوی استعمار کا دور ہے جو یہاں تاجروں کے روپ میں آئے اور مستقل اقتدار اور غلبے کا خواب دیکھنے لگے اس وقت با غیرت مسلمانوں نے انگریزی استعمار کی مخالفت کی اس کے خلاف علم کی بلند کیا اور اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس کے لیے تقاریر کی مجاہدین فوجیں تیار کی اور اس استعمار کی مذرت رسائلتوں علتوں سے قوم کو آگاہ کیا اس وقت دو طرح کے لوگ تھے کچھ مجاہد تھے اور کچھ انگریز آکاؤں کے مخبر تھے جو مجاہدین خبریں ان کے راز اور ان کے پروگراموں سے اپنے آکاؤں کو آگاہ کرتے اور جاگیریں حاصل کرتے وہی جاگیریں حاصل کرنے والے جو کئی کئی ہزار مربع زمینوں کے مالک ہیں پاکستان میں ہمارے اقتدار کے مالک ہیں یہ ہماری بدنسیبی ہے اس وقت انگریز کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی تحریک قائم کی جائے جس سے ہم ان کی اندرونی صفوں میں انتشار پیدا کر سکیں یہ بھی ایک چال ہے دشمن جانتا ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ میدان جہاد میں دو بدو ممکن نہیں ہے انہیں کسی ہیلے سے مارے کسی مکر سے مارے اور کوئی ایسی پلاننگ کی جائے کہ یہ خود آپس میں الجھ جائے چنانچہ اس کے لیے ان کی نظر انتخاب جو ہے یہ مرزا غلام محمد قادیانی پر پڑی کہ جس کے ذریعے اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکے اور طریقے ماردات جو ہے وہ ایک حساب نہ لیا گیا اجراء نبوت اور امکان نبوت کے مسئلے پر مشتمل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دروازہ نبوت بند نہیں ہوا بلکہ قیامت تک انبیاء آ سکتے تھے اس قسم کی دو تحریکیں وہ ایران میں برپا کر چکے تھے ایک تحریک کا نام البابیا اور دوسری تحریک کا نام البہائیہ ان دونوں کا منشا بھی چوہتویں صدی ہجری کا آغاز ہے اور ان دونوں کا موضوع بھی ایک تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک انبیاء آ سکتے تھے. یہی عنصر اور یہی موضوع مرزا غلام احمد کو دیا گیا ایک حساس موضوع تھا انگریز جانتا ہے دشمن جانتے ہیں مسلمانوں کو اپنے آقا سے جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کتنی عقیدت ہے اس یلغار کو برداشت نہیں کریں گے اور ان کی آپس کی مہادرائی شروع ہو جائے گی اور ہم سے مغافل ہو جائیں گی چنانچہ تین مقاصد کا حصول سر فہرست تھا ایک مقصد یہ کہ یہ اجراء نبوت اور امکان نبوت کا دعویٰ کرے اور اس موضوع کے آر میں اور بہت سے فتنے اور نئے مسائل شروع کریں جن کا ہم تذکرہ کریں گے تاکہ مسلمان ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور آپس میں یہ الجھ جائیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہو جائیں اور ہم سے ان کی توجہ ہٹ جائے دوسرا مقصد الغائے جہاد کا کام لینا کیونکہ اس وقت مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو چکے تھے چنانچہ ایسی تحقیقات اور ایسے فتوے اس شخص کے ذریعے برآمد کیے جائیں کہ جہادیوں کو موسم اور مرزا صاحب نے اس مسئلے میں انگریزوں کا خوب تعاون کیا الغائے جہاد کے فتوے دیے اور انگریز کے خلاف جہاد کی حرمت کا اعلان کیا کئی اس حکومت کو حکومت مبارکہ کہا کئی اس حکومت کو حکومت مقدسہ کہا کہ اس حکومت نے ہمیں پیسہ دیا ہے ہمیں امن دیا ہے اس کے خلاف جہاب کرنا حرام ہے جہاب کا علم بلند کرنا حرام ہے یہ دوسرا مقصد تھا تیسرا مقصد یہ تھا کہ اس شخص کو اس بات پر معمور کیا جائے اور اس کے ذریعے یہ کام لیا جائے کہ حکومت وقت کے ساتھ مکمل وفاداری کرنی چاہیے لانچے مکمل وفاداری کے فتوے حاصل کیے گئے اور مرزا کی کتابوں میں یہ تمام فتح موجود ہیں ان جہاد کے فتح موجود ہیں اور انگریز استعمار اور انگریز حکومت کی تو ان اہم تین مقاصد کے تحت یہ ایک سازش تیار کر کے ایک جال مسلمانوں پر پھینکا گیا فتنہ قابیت قابیانیت کی, کی شکل میں اور مرزا غلام احمد قابیا کی شکل میں. یہ اس تحریک کا نقطۂ آغاز ہے اور اس تحریک کا منشا ہے مسلمانوں میں منافرت کے بیج بونا الغ جہاد کا اعلان کرنا اور انگریزی استعمار کے ساتھ مکمل وفاداری کا اظہار اور اعلان کرنا حوالے کتب میں موجود ہیں اس وقت اختصار سے کام لینا ضرورت ہے میری کیونکہ وقت بہت کم ہے اب ہمیں شرعی تناظر میں یہ دیکھنا ہے کہ اس فتنے کی حقیقت کیا ہے مرزا کی حقیقت کیا ہے اور جن مسائل کی آڑ لے کر اس فتنے کو ابھارا گیا وہ میزان میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اور کیا درجہ رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بالکل تقاضہ فطرت ہے جب اپنی دعوت پیش کی تو اہل عرب عرب معاشرے میں سب سے پہلی چیز یہ مد نظر ہوتی تھی کہ اس پیغمبر کا حسب و نصب کیسا ہے کہ جو پیغامبر ہماری طرف آیا ہے اس کا ماضی کیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے جس پر بعد کے مسائل منتج ہوتے ہیں ہم نے مرزا کی تحریریں دیکھی ہیں کم از کم مجھے مرزا کا اصل معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ مرزا کے دعووں میں تراکوں سے ایک مکتا ہے کہ میں نے اپنے آبا اجداد کی تحریریں پڑھی تو ان سے مجھے معلوم ہوا کہ میں محولی الاصل ہوں ترکی ہوں بعد کی تحریروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے بلکہ بات واضح ہے کہ جب میں مقام نبوت سے سرفراز ہوا تو اللہ نے میری اصلاح کر دی کہ تمہارے ابا اجداد نے جو تمہیں ترکی الاصل کہا ہے وہ غلط ہے تم ترکی الاصل نہیں ہو بلکہ فارسی الاصل اس کی توجہ ایک معاصر عالم نے بڑی عمدہ کی ہے کہ اصل میں شروع میں مرزا کی کوشش شہرت پسندی کی تھی اور فارسی اصل اپنے آپ کو قرار دینا یا دلوانا اس میں اس کی ضرورت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی حدیث اس کے سامنے آئی کہ میری امت کا ایک فرد ہوگا جس کا تعلق فارس سے ہوگا اور علم اگر سوریا میں بھی ہوگا تو وہاں بھی سفر کر کے جائے گا اس اس حدیث کا مستاق اپنے آپ کو قرار دلوانے کے لیے اس نے اپنے اصل کو تبدیل کیا آباد داد کی بحریروں کو تبدیل کیا کہ اللہ رک العزت نے مجھے اشارت یہ بتا دیا ہے کہ میں ترکی اصل نہیں ہوں بلکہ فارسی السل ایک کتاب میں, میں نے یہ بھی دیکھا اس کا یہ دعویٰ کہ میں چینی اللہ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ یہ اصلیت تبدیل کیوں ہو رہی یہودی محبوظ ترین قوم ہے عیسائی محبوظ ترین قوم ہے کوئی یہودی ہمارے سامنے آئے کوئی عیسائی ہمارے سامنے آئے تو چلو محبوظ ترین ہے لیکن ان کا اثر تو واضح ہے نا ان کا اثر تو آپ جانتے ہیں نا لیکن اس شخص کا ہم کیا کریں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں جو اپنی اصلیت کے بارے میں خود مشکوک ہے کبھی اپنے آپ کو ترکی کہتا ہے کبھی اپنے آپ کو فارسی کہتا ہے کبھی اپنے آپ کو چینی کہتا ہے حقیقت ہار تو یہ تضادات جو ہیں یہ بڑی معنویت رکھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ وسلم کے بارے میں ایک ہی قوم محکم ہے قرآن پاک میں احادیث میں ہمارا رسول رسول عربی ہے تو اس شخص کے ہی متناقز کو کس نیزام پر رکھیں گے جبکہ اس کا بالخصوص نبی کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے بڑا گہرا لگاؤ ہوتا ہے قومیں تو حسب و نصب کو کھنگال مارتی ہیں دشمن تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی قدہ اس پر وارد کی جائے اور جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے اللہ تبارک بتعالا اس قسم کے تمام اقداح سے تمام ردود سے اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے راج قریش اپنی پوری کوشش کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کا کوئی نقد وارد نہیں کر سکی اس لحاظ سے اللہ نے عزت دی پیغمبر اسلام کا ماضی بھی بالکل اس بات کی ایک ٹھوس حقیقت تھی عزت کے لحاظ سے حسم کے لحاظ سے مکارم اخلاق کے لحاظ سے پیغمبر اسلام ایک چوٹی پر فائز اور ایک دائی کی زندگی میں اس بات کا بڑا اہم کردار جب خبیت القبرہ سے پیغمبر اسلام کا نکاح ہوا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑا اور ابو طالب کی جو گھاٹ نکاحیں تھیں وہ اس بات کو بھاگ گئی کہ جو نوجوان طبقہ ہے ان قریشیوں میں وہ اس شادی کو بےتکا اور بے چور قرار دے رہے وجہ یہ ہے کہ محمد یتیم ہے دنیا کی دولت سے محروم ہے اور خدیجہ مالدار مظاہر کف نہیں برابری نہیں ہمسری نہیں وہ غریب ہے یہ مالدار ہے دنیا کے مسائل اس کے پاس موجود نہیں ہے اس چیز کو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس نکاح کو اس ابو طالب ان نکاحوں کو بھانپ کی اس نے خطبہ نکاح پڑھا الحمد جعلنا من لنظوریت اسماعیل مکمل خطبہ کتب تاریخ میں موجود ہے وہ جہاں رہنا بن یہ چند الفاظ میرے ذہن میں رہ گئے اور خطبہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا ایوہ الناس سب کو خطاب جتنے حاضرین سب کو خطاب کیا اور کہا کہ ائ کم محمدن واضی محمد شارفن نبلم شجاعت <وَشَجَعَدًا> تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کا ہمسر ہو عقل کے لحاظ سے شجاعت کے لحاظ سے فراست کے لحاظ سے الغرض تمام مکارم میں اخلاق کے لحاظ سے کون ہے جو اس کا ہمسر ہو یہ میرے پیغمبر کا ماضی اور قریش کی مجلس میں ان کو کوئی دلکار کر زندہ جا سکتا تھا ابو طالب کا خطاب عام تھا سارے اگر کسی کو دعویٰ ہے میرے بھتیجے کی ہمسری کا تمام مکاری میں خیر میں کسی بھی خصلت میں اگر کسی کو ہمسری کا دعوی ہے تو اپنا نام پیش کرے آم اوپن چیلنج سب زبانیں بند ہو گئی اور سب گدنے جھک گئی ابو صالب نے کہا کہ المال تم مال کی بات کرو گے تمہارے ذہنوں میں یہ خناس ہے کہ اس کے پاس مال نہیں یہ مال سے محروم ہے تو کہا کہ ہم اس بارے میں پیچھے نہیں ہیں اگر مال ہی اصل بات ہے تو پہلی بات سنو کہ فعم المال ذل کہ مال تو ایک سائے کی مانند ہے جو زائل ہونے والا ہے کبھی کہیں اور کبھی کہیں ابھی ہے اور ابھی غائب ہو گیا تو مال کی تو کوئی حقیقت نہیں لیکن اگر یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھے ہو تو ال سدا کوہا۔ خدیجہ کا تم مقرر کرو کیا چاہتے ہو میں ادا کر کے جاؤں کس بارہ میں پیچھے نہیں رہنے والے دیکھیں ایک پیغمبر نرومت کے مقام سے سرفراز ہوگا اور کس طرح قدم قدم پر پیغمبر کی خاندانی بچاہت اور عزت کا تحفظ ہو رہا ہے مکارے میں خیر میں کسی اعتبار سے کوئی ان کی ہمسری کرنے والا نہیں ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے ایک دائی اور اس سے بڑھ کر ایک پہمبر کی زندگی لیکن اس شخص کا کیا کیا جائے جس کی اصلیت معلوم نہیں ہے مسلط کے تحت کبھی اپنے آپ کو چینی نسل قرار دیتا ہے کبھی ترکیوں نسل اور کبھی فارسی نسل یہ تناخص جو ہے یہ اس کی شخصیت پر نقد وارد کرتا ہے قتل اس بات کی اہلیت نہیں اس شخص نے کہ وہ اس مقام سے سرفراز ہو سکے اور یہ تناقض کا سلسلہ چلتا رہتا ہے پوری زندگی میں نے جو کتب میں دیکھا تو مجھے کم از کم مرزا کے گیارہ دعوے نظر آتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں کبھی اپنے آپ کو کچھ کہا کبھی اپنے آپ کو کچھ کہا سب سے پہلا دعویٰ جو اس نے کیا اپنی کتب میں لکھا تو اپنے آپ کو محامی عن دین الاسلام اسلام عن دین الاسلام کہا کہ میں تو دین اسلام کا دفاع کرنے والا اور دین اسلام کی وکالت کرنے والا ہوں. محامی اور مدافع دین اسلام کا ترجمان ہوں دین اسلام کا وکیل ہوں دین اسلام کا, کا مدافع ہوں تھوڑا سا آگے بڑھے تو اس کی تحریروں میں ایک اور دعویٰ نظر آیا ہے کہ اور تو مجددن و محدث آخر اس زمان کہ میں تو اللہ کی طرف سے بطور محدث اور بطور مجدد بھیجا گیا ہوں یہ دوسرا دعویٰ ہے پہلے صرف محامیر اور کا دعویٰ اب مجدد اور محدث ہونے کا دعویٰ من اللہ ہونے کا دعویٰ کہ میرے ذریعے اس امت کی اور اس دین کی تجدید ہوگی تیسرا دعویٰ اپنے آپ کو مہدی تمین مہدی محود اور امام مود اور خلیفۃ اللہ رب العالمین کے الفاظ اس کی تحریروں میں ہے کہ باسنی اللہ تعالی محدین محود و امام ماعود و خلیفت اللہ رب العالمین کہ میں وہ مہدی ہوں جس کا وعدہ جس کا عہد اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں میں ملتا ہے اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں وہ مہدی نام نہیں ہے ان میں لیکن پیغمبر صلاح اسلام نے اشارہ فرمایا کہ یخر راج المن امت تھی اسم ہو کس میں بسم و ہے قسم ابھی یہ میری امت میں ایک نوجوان آئے گا ایک شخص آئے گا جو امت کی اصلاح کا کام کرے گا اس کا نام میرا نام ہے اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام دیگر احادیث کو ملا کر قرآن کرام نے اس کا نام مہدی بیان کیا ہے لیکن جو احادیث سریف بخاری وغیرہ کی ہیں ان میں اس نام کا ذکر نہیں ایک شخص کے آنے کا ذکر ہے اس کی علامات بیان ہے وہ کہاں ملت ملت ہے؟ کہاں سے اس کی بیت کا سلسلہ شروع ہوگا کس طرح اس کی دجال سے مد ہوگی اور کس طرح اس دور میں یہ علیہ اسلام آئیں گے وہ تمام علامات تمام طرق احادیث میں موجود ہیں اور بیان ہیں. تو اپنے آپ کو مہدی ماحول ہونے کا دعویٰ کیا یہ تیسرا دعوی اس دعوے پر کچھ عرصہ قائم رہا اور اس دعوے کے تحت بڑی مذہب کا خیز باتیں سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پہ جب اس نے احادیث کا مطالعہ کیا اپنے آپ کو مہدی کہنے کے بعد تو یہ بات اس پر باتیں ہوئی کہ امت مسلمہ تو اس بات پر متفق ہے کہ جو مہدی کا دور ہوگا اس دور ہی میں آسمان سے علیہ اسلام نازل ہوں گے علیہ اسلام زندہ ہے آسمانوں پر موجود ہے اور اسی دور میں وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے تجال کے خلاف جہاد ہوگا اور اس کی جو علامات اور جو سلسلہ ہے وہ حادیث میں موجود ہے اب اسے اپنے جھوٹا ہونے کا علم ہے یقین ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور قوم کو اس علامت کے منتظر ہم تھی تو میری موجودگی میں آسمانوں سے علیہ اسلام کا نزول ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے اور وہ تو ہوگا نہیں کیونکہ مہدی میں ہوں نہیں یہ دعویٰ جھوٹا ہے اندر سے اس بات کو جانتا ہے لہذا اسی عقیدے کی آڑ میں اسی عقیدے کی بنیاد پر اس نے یہ عقیدہ فضا کیا اور یہ افترا کیا کہ اسار اسلام فوت ہو چکے ہیں نہ وہ زندہ ہے اور نہ وہ آسمان سے نادل ہوں گے انکار حیات مسیح اور نضول مسیح کا انکار جو ہے وہ اسی عقیدے کی احساس پر کہ چونکہ میں مہدی محود ہونے کا ایران کر چکا ہوں اور جو مہدی محود ہے اسی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور وہ تو آئیں گے نہیں اور میرا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا لہذا نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہیں اس بات ہی کا انکار کر دو کہ نہ تو عیسا علیہ السلام زندہ ہے اور نہ ہی وہ آسمان سے نادر ہوں گے وہ ایک امت کا مسلمہ عقیدہ مجمع رائے عقیدہ اس کا اس نے انکار کر دیا اپنے اسی دعوے کی اساس پر میں نے عرض کیا کہ یہاں بعض بڑی مزہ کا خیز حقیقتیں سامنے آتی عالم نے لکھا ہے کہ اتنی مزہ کا خیز حقیقتیں سامنے آتی ہیں کہ جس عورت کا بچہ گنج ہو چکا ہو وہ اپنے بچے کی تلاش میں سرگردار ہو اس پر بھی اگر ان حقائق کا انکشاف ہو تو وہ بھی ہنس پڑے بچا ایک حدیث مزاح کی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس نبی کو بھیجا تو اس نبی کے بعد جو آنے والا نبی ہے دوسرا نبی اس کی عمر پہلے نبی کی عمر سے آدھی ہوتی اس کی نصف عمر ہوگی اچھا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر باسٹھ سال تھی حسف کے ساتھ آپ ساٹھ سال کہہ سکتے باسٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان سے قبل اس علیہ اسلام آئے تو ان کی عمر ایک سو بیس سال تھی تو دعویٰ یہ کیا پہلے کہ اس سال ایک سو سال عمر میں فوت ہو لکھتے ہیں کہ تینتیس سال کی عمر میں مصلوب ہوئے اور قوم یہ سمجھی کہ اس سلیب پر لٹکانے کے نتیجے میں یہ فوت ہو چکے قوم نے دفن کر دیا حالانکہ وہ بے ہوش ہوئے تھے اور تین دن بے ہوشی کے بعد وہ دوبارہ اٹھ گئے فلسطین سے نکلے ہندوستان آ گئے اور سری نگر میں ان کا ایک سو بیس سال کی عمر میں انتقال ہو اور کہا کہ یہ ایک سو بیس سال کی عمر میں انتقال ہونا یہ اس حدیث کی تائید ہے کے بعد میں آنے والا نبی جو ہے اس کی عمر پہلے نبی سے آدھی ہوتی عیسیٰ علیہ السلام ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اس کے بعد آنے والا نبی محمد رسود اللہ علیہ وسلم ہے. لا محالہ ان کی عمر ساٹھ سال ہے اور اگر کسور کا اضافہ کر دو تو باسٹھ سال ہے ابو صحیح حدیث کہیں موجود نہیں پورے ذخیرہ حدیث میں مرزا یہاں براہیم حد زندہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کی بیشت کے وقت ان کی عمر چھ سو سال ہوتی کیونکہ تقریباً چھ سو سال کا عرصہ بیچ میں حائل ہے تو پہمبر علیہ کی بیشت کے وقت ان کی عمر چھ سو سال ہوتی تو پھر لا محالہ محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کی عمر تین سو سال ہوتی کیونکہ حدیث یہ ہے کہ بعد کے نبی کی عمر پہلے کے نبی سے عادی ہوتی یعنی خود ہی حدیثیں بڑا کی آ رہی ہیں خود ہی مفروضے قائم کیے جا رہے ہیں خود ہی حقائق بیان کیے جا رہے ہیں پوری عمارت کی بنیاد جو ہے وہ کس پر لیکن میں ان تمام چیزوں کا منکر ہوں مگر دو منٹ کے لیے مرزا کے ساتھ کہ ٹھیک ہے تیسرے اس اسلام ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئے بعد کے پیغمبر کی عمر اس سے آدھی رہ گئی اور وہ بنتی ہے ساٹھ سال تو اس کے بعد جو پیغمبر آیا اس کی عمر کتنی ہوگی تیس سال ہوگی نا ہم تو کہتے ہیں نروبت کا سلسلہ بند ہو گیا آپ کا ہے کہ جاری ہو گیا جاری ہے اور قیام تک جاری رہے گا حمد اسلام سے لے کر اور مذہبی لوگوں نے تامہ نروبت کیا ہے مسالمہ ہے طلحہ ہے اسود انسی ہے اور سلطنت بنو عباسیہ میں کئی ایک نے کیا سلطنت بنو امیہ نے کئی ایک نے کیا اگر ان سب کے قذب پر مرزا ہمارے ساتھ متفق ہے تو پھر بھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا نے دعوی نبوت کیا اور بقول اس حدیث کے بعد کے نبی کی عمر پہلے کے نبی کی عمر سے آدھی ہوتی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اگر پیغمبر اسلام کی عمر ساٹھ سال ہے تو مرزا کی عمر تیس سال ہونی چاہیے جب کہ مرزا نے دعوی نبوت چالیس سال کی عمر کے لگ بھگ کیے پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مرزا نے اس حدیث کی روشنی میں اپنے مرنے کے بعد دعوت دعوے نبوت دیے کیونکہ اگر یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث واضح ہے تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ پھر پیغمبر علیہ السلام کے بعد مرزا کی عمر تیس سال ہونی چاہیے جب کہ آپ اس کی تاریخ پیدائش دیکھیں اور تاریخ مفاد دیکھیں تو تقریباً اڑسٹھ سال یا انہتر سال اس کی عمر بنتی وہ زندہ رہا ہے اس کے بعد فوت ہوا جہاں کہاں فوت ہوا وہاں فوت ہوا جس کو آپ دفتر قابیال کہتے ہیں یعنی کہ بیت الخلا یہ تیسرا دعویٰ اس تیسرے دعوے میں کتنی مزہ کا خیز حقیقت ہے تو جو بات محامی اور مدافع سے شروع ہوئی محدث اور محلم سے شروع ہوئی مجدس سے شروع ہوئی اب وہ بات محدی معرود تک پہنچ چکی اس کے بعد یہ دعویٰ کتب میں موجود ہے کبھی اپنے آپ کو آدم کہا کہ میں آدم کے روپ میں پیدا کر دیا گیا کبھی اپنے آپ کو داؤد کہا کبھی اپنے آپ کو ابراہیم کہا یہ سارے دعوی مرزا کی تحریروں میں موجود ایک دعوی یہ بھی ملتا ہے کہ انا ذلو انا ذلو حبیب رب العالمین کہ میں حبیب رب العالمین یعنی محمد تصور اور آگے چل کر یہ لکھا ہے کہ یوں سمجھو جیسے کوئی شخص آئینہ دیکھتا ہے اور آئینہ میں بالکل اپنا چہرہ دکھائی دیتا تو یوں سمجھو کہ میری اور محمد کی مثال ایک آئینے کی ہے اپنے آپ کو یہ حیثیت دی اپنے آپ کو پیغمط علیہ السلام کا ذل اور سایہ قرار دیا پیغمب علیہ السلام کا عکس قرار دیا اور ایک تحریر میں نے یہ بھی پڑھی وہ اشعار کے اندر ہے جس کا خلاصہ اور معنی یہ ہے کہ میں محمد سے بھی بہتر ہوں نہ باللہ اور لوگ کہتے ہیں جی کہ انسان کب مارے تو کوئی مزیدار گپ مارے ورنہ کیا فائدہ گپ مارنے ایک خواب کا ذکر کیا کیونکہ بقاول خود وہ نبی ہے نبی کی خواب وہی ہوتی اور نبی کی خواب حجت ہے نبی کی ذات کے لیے اور نبی کی عملی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ انبیاء کا اختصاص ہے کہ امبیا کرام جب سوتے ہیں تو ان کا دل بیدار رہتا ہے اور آنکھیں سوتی ہیں خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنام وئینا بلا نام و کہ جب میں سوتا ہوں تو میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاتا رہتا ہے نقطہ یہی ہے کہ بحالت نیند حالت خواب بھی اللہ کی وحی آ سکتی اور وہ خواب بھی حجت ہوتا ہے وہ وہی حجت ہوتی ہے اپنا خواب بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ رہی تو پھر میں ہے کمی اللہ تہان میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ گویا میں خود اللہ سے لاغ یہ ہے نا مزے کی گپ اب مزہ ہے باقی کیا بچا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں خود اللہ ہوں اللہ بن چکا کہتا میں نے اپنی آنکھ اپنے ہاتھ دیکھے میرے ہاتھ اللہ کے ہاتھ جیسے تھے اپنے کان دیکھے میرے کان اللہ کے کانوں جیسے تھے یہ پورا خواب مذکور اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آسمان اور یہ زمینیں سر نو تخلیق کرنے چاہیے نیا نظام ہونا چاہیے نئے آسمان ہونے چاہیے نئی زمینیں ہونی چاہیے تو میں نے خواب کے اندر ہی اندر تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو تبدیل کر دی پورا نظام تبدیل کر دیا حکومات لطیفے ہیں سنتے جائے. یہ مختلف دعاوی ہے بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچ گئی باقی کوئی چیز نہ بچی نبی مرسل ہونے کا دعویٰ کیا حتیٰ کہ اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا تو باقی کیا رہا تو یہ مختلف دعوی ہیں ان دعاوی کے تناقض آپ پر واضح کبھی کسی رنگ میں اپنے آپ کو پیش کیا کبھی کسی رنگ میں اپنے آپ کو پیش کیا لیکن زیادہ جس چیز پر اس کے دعوے کا استقرار ہے اور تکرار ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا رسول ہے اللہ کا نبی ہے. یہ حقیقت میں الغار ہے امت کے اجماعی عقیدے پر اور وہ عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ دین کے مبادی کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے اجماع صحابہ کے خلاف ہے امکان نبوت اور ادرائے نبوت کا عقیدہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بقیہ جو اس کے منہ ہیں یا بقیہ امور ہے ان سب کی اساس جو ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ جاری ہے باقی تمام چیزیں اسی سے معخود ہیں اور باقی تمام عقیدوں کی بنیاد یہی ہے ایک عقیدہ ہے کہ مرزا اور قادیانی جو ہے وہ ختم نبوت کے قائل نہیں بلکہ منکر ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نوبت کا سلسلہ قیامت قائم جاری رہنے والا ہے حالانکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث اور صحابہ کے خلاف قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بہجو اس بات کا اعلان کیا کئی طرق سے اس بات کا اعلان کیا کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا بند ہو چکا ایک مباپ نے شادایا ماں کانا محمد اللہ عہدانے کو ملا کے رسول اللہ و خاطم النبی پرما کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے اور خاطم النبی نے اللہ کے رسول اور خاتم النبی میں صرف چند مقام سنانے پر اور ان کا ترجمہ کرنے پر اتفاق کروں گا تاکہ بات جو ہے وہ صرف اصول کی حد تک گزر دیا گی اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین اس آیت کی ترتیب ظاہر بڑی عجیب لگتی ہے کہ پیغمبر ہم علیہ کے بارے میں پہلے یہ دعویٰ کیا کہ کسی مرد کے وہ باپ نہیں بلکہ وہ تو النبی نے خبر امت مفصر قرآن عبداللہ بن عباس نے یہاں اس ترتیب کو سامنے رکھ کر بڑا عجیب استعمال کیا کہ لوگوں نے یہ بات اڑا دی تھی مشہور کر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ کے بعد ہے حالانکہ ان کی حیثیت ایک متمنا کی تھی وہ پیغمبر اسلام کا منہ بولا بیٹا تھا لیکن جیسا کہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو وہ حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے اور جسے منہ بولا بیٹا قرار دے دیا جائے اسے وہ اس کے حقیقی باپ کا درجہ اور مقام دیتے تھے یہی مقام لوگوں نے زید بن حادثہ کو ریکمبل اسلام کے تعلق سے دے دیے قرآن نے اس کی تردید کی کہ محمد کسی رجل کے باپ نہیں رجل کا نس جو ہے رجال جس کی جمع ہے یہ دو چیزوں کے مقابلے میں بولا جا سکتا ہے ایک رجول بمقابلہ عورت مرد بمقابلہ عورت اور چونکہ رجل بالغ مرد کو کہا جاتا ہے تو دوسرا اس کا مقابل جو ہے وہ بچہ نابالغ بچہ رجل کا ایک مقابل عورت دوسرا مقابل نابالغ بچہ یا بلدرد آپ ہو سکتے ہیں نابالغ بچے کے باپ ہو سکتے ہیں لیکن کسی مرد کے باپ نہیں ہو سکتے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام پہ کا کوئی بیٹا بالغ ہوگا سن بلوغت تک پہنچ جائے گا اور پیغمبر اسلام کے بعد بھی باقی ہوگا تو لام حالہ وہ اللہ کا نبی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا سلسلہ پیغمبر اسلام پہ بند کر دیا ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ بچے کے بات نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دیے لیکن وہ سن بلوغ سے قبل نہیں فوت ہو سب سے زیادہ عمر جس بیٹے نے پائی وہی واحد ہی میں جو تقریبا ڈیڑھ سال تک زندہ رہا ہے. صرف ڈیڑھ سال خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے جنت کی مرضی عطا فرما دی ہے جو جنت کے اندر میرے بیٹے کی مدت رضات پوری کرے گی ہوا دو سال کی عمر سے قبل قبل وہ بھی فوت ہو گیا لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کے بات نہیں ہو سکتے اور زید ابن حادثہ کے تعلق سے جو لوگوں کا دعویٰ ہے نظریہ ہے کہ سوچ ہے وہ باطل ہے اس لیے کہ اس پہمبر کا کوئی بیٹا اگر سن بلوغ تک پہنچے گا بڑا ہوگا زندہ رہے گا تو وہ اللہ کا نبی ہوگا لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا یہ ہاوا پہ اسلام کسی رجل کے بات نہیں ہو سکے یہ ترتیب ہے ماں کانا محمد البا احدر رجار اور خاتم النبی کے درمیان اس آیت میں ان دو حقائق کو بالکل مقابل جمع کرنے میں یہ حکمت اور یہ علت ہے جو صحابی رسول ابن عباس نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی قرآن حکیم میں اور بہت سے مقامات ہیں جو پیغمبر علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اشارہ دیتے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ اللہ نے یہ قرآن میری طرف بڑی کیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم کو ڈراؤں اور جس جس تک یہ پہنچے گا اس کا معنی یہ کہ یہ قرآن حجت ہے تمہارے لیے بھی اور یہ قرآن حجت ہے ان سب کے لیے بھی جس جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس کی کوئی مدد محدود ہو سکتی ہے ہر کس میں جس جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس اس کے لیے یہ قرآن حجت ہے یہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے یہ قرآن جنگلوں میں دیہاتوں میں شہروں میں مشرق معاشروں میں کافروں کے معاشرے میں ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ پہنچ چکا ہے اور اللہ کا دعویٰ ہے کہ جہاں جہاں تک یہ پہنچے گا وہاں وہاں تک کے لیے یہ قرآن حجت اس دعوے کی نگاہ کیا ہو سکتی ہے مم کا طائرہ کیا ہو سکتا ہے کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے القرآن فصر ہو باد قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے ایک مقام پر اللہ نے مم بلخ کی تفسیر بھی خود ہی کر دی فربا کے تبارہ اللہ دی نزد علی نذیرہ کہ اللہ با برکت ذات ہے جس نے اپنے بندے پہ اتارا تاکہ یہ قرآن وہاں بھی نذیر ہی کے الفاظ ہیں کہ میں تم کو ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے یہاں بھی نذیر ہی کے الفاظ ہے تاکہ یہ قرآن نذیر ہو کس کے لیے لل عالمین تمام چہانوں کے لیے مان یہ کہ جتنے چہان اب تم تک ہو سکتے ہیں یہ قرآن ہی ان کے لیے حجت ہے اور یہ قرآن ہی ان کے لیے نظیر ہے اور یہ من بلک کا مانا اور من بلک کا دائرہ کار ہے پھر میرے بوسٹ یہ بھی ایک حجت تخصیص کی کوئی مجال نہیں اور تخصیص کا کوئی امکان نہیں اللہ پاک نے شاع فرمایا یا ناس رسول <سؤال> اللہ ہے نہیں تم جمیا اے بے ہمبر آپ اعلان کر دے کہہ دے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا کہ سب کی طرف یہ امول جو ہے یہ شمول یہ بھی بےحمد اللہ اسمات اسلام کے بارے میں اس عمر کی دلیل ہے کہ آخری نبی رسول اللہ سلم نے ارشاد فرمایا اپنا اور تمام سابقہ امبیا کا فرق بیان کرتے ہوئے معروف حدیث صاحب کی کہ الانبیاء انبیام کہ مجھے سابقہ انبیاء پر پانچ فوقیتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک فاقیت یہ ہے پرمایا کے مکان ہی خاص وطن ببو عشت و الى الناس عام وتن کہ ہر نبی ایک مخصوص قوم کی طرف آتا تھا اور میں جو ہوں پوری کائنات کی طرف بھیجا کے اور سابقہ انبیاء کی بنا ہے صار انبیاء میں سے ہر نبی ایک مخصوص قوم کی طرف آیا ایک مخصوص دائرے کی طرف آیا لیکن محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ مسیحت اور یہ اختصاص دیا کہ یہ پوری کائنات کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گی اگر پہنب علیہ اللہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو یہ عموم قرآن بیان نہ کرتا اس نبی کی آمد کے بعد یہ عموم جو ہے یہ خصوص میں تبدیل ہو جاتا اور یہ تبدیل کرنا یہ قرآن کا انکار بار بمار سلنا خلّہ سے کاف بمار سلنا خلّہ رحمت اللہ عالمین تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت اللہ نبی الرحمت الحمد للیہ السلام کا فمان کہ میں رحمت کا نبی ہوں اور اس رحمت کا جو دائرہ کار ہے بمار سلنا خلّہ رحمت اللہ عالمی یہ تمام جہانوں کے لیے اس میں کوئی تخصیص نہیں فری ترمی اور موجود ہے اللہ رب العزت نے سابقہ دھیان اور پیغمبر اسلام کے سیم میں خط کھڑے ہے کہ سابقہ ادھیان میں سے کسی نبی کا دین محفوظ نہیں رہا اور نہ, نہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ضملہ لیا اس دین میں بگار کیے گئے تعریفیں کی گئی کمی پیشی کی گئی عبارتیں بڑھائی گئی عبارتیں کاٹی گئیں عبارتیں چھپائی گئیں حتیٰ کہ ان ابھیان کا ان کے ماننے والوں نے اپنے مقاصد اور اپنے اغراض کے لیے گلیاں بگاڑ دی لیکن دین اسلام کے بارے میں یہ خصوصیت اور یہ مسیحت اللہ نے قائم رکھی فرما کہ انا نسل نظم ذکر وہ انا رحول ہاقون کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا اس دین کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ اس محافلت میں ایک اشارہ ہے کہ یہ دین پا کے قیام قیامت رہے گا مانا یہ کہ یہ نبی اس نبی کی نبوت اس نبی کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے اور یہ پیغام قیامت تک محفوظ رہے گا خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب آپ نے یہ بات فرمائی آبادا کتاب اللہ وسلم کہ تمہارے بیچ تو جو خزان دو خزانے اور جو دو دولتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامے گے گمراہ نہیں ہوگی ایک حدیث میں یہ اضافہ موجود ہے حاکل میں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلن فیکم کہ یہ دو چیزیں ہمیشہ تم میں موجود رہیں گی ہمیشہ. کبھی مفقود نہیں ہوں گی اللہ ان کی قیامت تک کے لیے حفاظت کرے گا ہمیشہ تم میں موجود رہیں گی حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہاؤ کو پر کھڑا ہوں گا تو اللہ و بتانا یہ دونوں چیزیں قرآن الحدیث مجھے واپس کرے گا لوٹائے گا یہ بتاتے ہوئے کہ وہ دو امان تھے جو امت کے سپردہ پر کے گئے تھے اور جن کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا تھا ہم نے ان کی حفاظت کی اسی طریقے سے اسی طرح بالکل محفوظ آج آپ کو لٹا رہے ہیں اور آپ کی طرف پیش کر رہے ہیں تو دین کی تاقیام پیامت حفاظت کیا اس کا معنی اس کا ایک ہی معنی ہے کہ پیغمبرن اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ساکر رحمت کے پیغمبرن السلام کہ انبیاء نے آنا ہے جیسا دین کی تج تین اثر نو طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا وہی آتی رہے گی لیکن نبی اسلام کے بعد کیونکہ کسی اور نبی کا امکان نہیں تھا لہذا اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کا قیامت تک کے وعدہ کر دیا آج تک یہ دین موجود اور محفوظ ہے اس میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا ظالم تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ان تحریفوں کا انکشاف ہو جاتا ہے وہ تحریفیں مندر عام پر آ جاتی دی. ابھی ہمارے فاضل دوست جسٹس شفیع محمد ہمارے بنان موجود ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی تعریف میرے پاس آئی تو اس میں قرآن و حدیث میں تعریفوں کے کئی نمونے میرے سامنے ہیں یعنی تعریفیں کرنے والے تحریفیں کرتے ہیں لیکن اس دین حق کی یہ خصوصیت ہے کہ علماء حق اللہ نے ایسے پیدا کیے ہوئے ہیں جو ان تعریفوں کا انکشاف کریں گے اور مبتلیم کے اس فیل شنی کا اضادہ کریں گے جو بڑے بڑے سی حیثیت مگر علمائے حق جو اللہ کی فوج ہے مجاہد ہے اللہ کے جو اس دین کے محافظ اور یہ محافظت ان علماء کی ذریعے اللہ نے کرائی اپنی علماء پیدا کیے حفاظ پیدا کیے قرا پیدا کیے جو قرآن و حدیث شریعت کے لفظی اور مان کی محافظ ہیں ان کی موجودگی میں نہ کوئی لفظی تعریف کی ضرورت کر سکتا ہے اور نہ کوئی مانگ بھی کی اور اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا علما کی جماعت اس کا تعاقب کرے گی پر سر عام اس کو نگا کرے گی اور یہ بات کیا مت ہوتی رہے گی ان اللہ اللہ تعالیٰ ان علماء حق کے وجود کو وجود مختلف کو کیا نکل باقی رکھے اور باقی رہے گا ان شاء اللہ میرے دوستو اور بھائیو اس دین کی محافلت میں یہ نقطہ موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا اور دوبارہ نئی گئی کے ذریعے تجدید کا کوئی امکان نہیں یہاں بھائی آخری نبی ہے یہ آخری دین ہے. اس طرح قرآن حکیم سے آپ کو بڑے بڑے اشارات مل سکتے ہیں اور بڑی صلاحتیں مل سکتی ہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہیں جو پیغمبر اسلام کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے اور پیغمبر اسلام نے اس چیز کو کئی ترخ اور کئی اسالیب سے بیان کیا معروف حدیثی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے معروف حدیث یہ تمام کتب میں موجود ہے بلکہ ایک محدث عبد القاہر طاہر البغدادی وہ فرماتے ہیں کہ لا نبیہ بعدی کے الفاظ کی جو احادیث ہے وہ متوطر درجہ تماتر تک پہنچی اتنی کثرت سے اس کے راوی ہے اتنی کثیر اس کی اسانید ہے کہ وہ معروف ہے کثیر تعداد میں ہے اور درجہ اطماتر کو پہنچی یا بعدی کے الفاظ کی جو حادیث جس کا معنی یہ کہ انداز نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو پیغمب علیہ السلام نے اس موضوع کو اور کئی طریقوں سے بیان کیا مثال کے طور پہ ایک حریش میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کئی طرق سے ہے اور کئی کتب نے موجود ہے اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے یہ کہ میرے بعد بڑا جھوٹے نبی پیدا ہوں گے پیغمب علیہ السلام نے ان کی تعداد تیس بیان کی اور ایک حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ دو جھوٹے نبی دو تجال تو میری زندگی میں پیدا ہو چکے پیدا ہوں گے اور وہ ہوئے اسم الدحنسی مسلما کا داد جن کی سرکوبی کر دی گئی بعد میں لیکن پیغمۃ اسلام نے یہ پیش گوئی کی اللہ نے پوری کر دی تو فرمایا کہ تیس تجال کذا پیدا ہوں گے سب کا یہ زام ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے قانا خاص النبی جین نبی بعدی۔ حالانکہ میں خاطم ہو ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئی تو ایک حدیث میں آپ نے لا نبی آبادی کہا ایک حدیث میں آپ نے النبیین کہا ایک حدیث میں الحمد للہ یہ الفاظ بھی ہے کہ خود میرے ذریعے نروبت کو ختم کر دیا گیا اور مکمل کر دیا گیا ایک اور حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نروبت کے تمام سلسلے کو ایک محل اور ایک گھر سے مثال دے کے پروایا فرمایا کہ میری سابق صاحب ایک گھر کسی ہے بڑا خوبصورت ہے شان ہے بڑی عمدہ اینٹوں سے وہ گھر بنایا گیا ہے مرسہ کیا گیا سجایا گیا اور لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے دیکھا کہ بڑا عمدہ محل ہے بہترین اینٹ ہیں اور بالکل سیٹ بڑی مرتب ہے اور خوبصورت طریقے سے ان اینٹوں کو لگا دیا گیا ہے لوگ گھر دیکھتے دیکھتے آگے بڑھ رہے ہیں جو ہی آگے بڑھے ان کو ایک خلا نظر انہوں نے کہا کہ یہ خلا کیوں ہے یہاں ایک اینٹ کی کمی ہے جب ساری اینٹیں لگ چکی اتنا عمدہ گھر بن چکا تو یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر انا تلک اللہ دینا وہ ایک انچ میں ہوں اللہ نے میرے ذریعے میری شکل نے میری صورت نے وہ آخری ایک اینچ بھی لگا کے اس گھر کو مکمل کر دیا نبوت کا قصر نبوت کا محل مکمل ہو چکا ایک اینٹ کی گنجائش تھی بولتے ہوں اللہ نے وہ بھی لگا دی اس کے لگانے کے بعد خود متبیت ضرورت کا سلسلہ اللہ نے میرے ذریعے بند کر دیا تو ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مثال دے کر سلط نب کو بیان کیا اور بھی کئی تروق ہیں اس سلسلے کو بیان کرنے کے مثال کے طور پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے آپ کو آخری نبی کہا اور اپنی امت کو آخری امت کہا فرمایا کہ انا آخر المیا وہ ان تم آخر الامم. میں نبیوں میں سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری تو پیغمبر اسلام کا آخری نبی ہونا اور آپ کی امت کا آخری امت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گا یہ ایک نیا اسلوب ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کا رسود اللہ ہم ایک اور حدیث ہے پرماک الحن الآخر آخر ہم آخرین بھی ہیں اور سابقین بھی اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں بیشت کے لحاظ سے ترتیب کے لحاظ سے ہم آخری امت ہے لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب میں سے ہم سے نہن الآخر ہم آخرین بھی ہیں اور سابقین بھی ہیں آخرین دنیا کی ترتیب کے لحاظ سے اور سابقین قیامت کی حساب کی ترتیب اور دخول جنت کی ترتیب کے لحاظ سے ایک اور حدیث میں رسول اللہ سم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ امتی آخر آخر و مسجد ہی آخر المساجد میری امت آخری امت ہے اور میری یہ مسجد نوئی آخری مسجد اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں ہوگی اور اس مسجد کے بعد اور کوئی مسجد نہیں ہو اس آخری ٹکڑے کا مانا کیا ہے کہ میری یہ مسجد آخری مسجد ہے اس کا مانا یہ کہ وہ مسجد جو اللہ کا نبی بناتا ہے جس کی تعمیر میں اللہ کا نبی شامل ہوتا ہے وہی آخری مسجد مانا یہ کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا جو آ کر کوئی نئی مسجد بنائے یا کسی مسجد کی بنیاد ڈالے جو مسجد نبی بناتا ہے اس مسجد کی تعمیر میں اللہ کا کوئی نبی شامل ہوتا ہے نبی حل میں بن چکی ہے یہ آخری مسجد ہے اس کے بعد اور کی مسجد نہیں ہوتی یہ تمام آسانی میں اس مسئلہ ختم حکومت کے بیان کے ایک اور حدیث میں رسول اللہ, اللہ نے شاع فرمایا کہ وائس تو آنا بس سارا تا کہ میں بھیجا گیا ہوں اس طرح کہ میری بے اور قیامت کا بکو ان دو انگلوں کی طرح آپ نے دو انگلیاں اٹھائی ایک وسطی انگلی اور ایک شہادت کی بابا ان دونوں نے وہ اٹھایا اور کہ اناستہ کہا کہ میری بےحشت میں اور قیامت کے وقوع میں یہ فرق اور یہ فاصلہ مانا میری بے قیامت سے متصل مانا یہ کہ اب میری بحشت کے بعد اور قیام قیامت تک اور کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ میری بے قیامت کے ساتھ متصل مربوط یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث ہے اور وہ ایک بڑا عجیب اسلوب ہے اور وہ مختلف الحاظ رسد اللہ نے اس بات کی خبر دی کہ میری امت کا ایک گروہ تاکہ قیام قیامت حق پر قائم رہے گا آپ کی امت میری امت کا ایک گروہ تاکہ قیام قیامت حق پر قائم رہے گا فوائد و تاریخ میں من امت ہی منصورین اگر حق بعض حدیثوں میں سہرین عد حق اور بھی بہت سے لفاظ ہیں اور آخر لفاظ یہ کہ حتٰ حق پر قائم رہیں گے لائقات علائم اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے حق پر قائم رہیں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے حتیٰ تقوم سار حتی کے قیامت قائم ہو جائے گی یعنی قیامت کے وقوع تک قیامت کے قیام تک میری امت کا وہ قائفہ موجود رہے گا اس کا معنی یہ کہ یہ امت آخری امت ہے اور اس امت کا نبی جو ہے وہ آخری نبی ایک اور حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لن تب رہا طائفت من امتی یوکات لون الحد المر تقوم سار کہ میری امت کا ایک طائفہ اسی جہاد, جہاد, جہاد ہمیشہ ہوتا رہے گا اور اس جہاد کہ مدت مدید کیا ہے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ و الى یوم اشارے آپ دیکھتے جائے کہ الجہاد جہاد ایک اور حدیث قائم ہے جاری ہے کب سے جب سے اللہ نے کو بھیجا اور کب تک جب تک تجال نہیں مانا جاتا فرمایا نہ تو کسی عادل کا ادر اس کو ختم کر سکتا ہے اور نہ کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم کر سکتا ہے قیامت قائم رہے گا اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ لن تب رہا یو خاتون میری امت کا ایک طائفہ اس دین کی خاطر جہاد کرتا رہے گا یہ امت جہاد سے خالی نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو آج اخبار کے تبادلے کا دور ہے آپ جانتے ہیں کہ جہاد کی یہ روح کبھی افغانستان جہاد کبھی کشمیر میں روشن ہے کبھی صومالیہ میں روشن ہے فلپائن میں ایک عرصے سے جہاد ہو رہا ہے ایریٹیریا میں ایک عرصے سے جہاد ہو رہا ہے کیشیا میں جہاد ہو رہا ہے بوسنیا میں جہاد ہوا یعنی جہاد کی شمے روشن رہے گی کبھی کسی مقام پر کبھی کسی مقام پر آپ کو اطلاع ہو یا نہ ہو لیکن جہاد قائم رہے گا جہاد جاری رہے گا چاہے لڑنے والے کم ہو زیادہ ہو ایک ہو دو ہو ایک جماعت ہو دو جماعتیں ہو لیکن جہاد جو ہے پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق تا قیام اقیامت جاری رہے گا کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک طائفہ جہاد کرتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے تو یہ مخصوص بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام آخری نبی ہے اور یہ امت آخری امت دیکھیں عمر ابن خطاب رضی اللہ ہو ایک نسخہ تو لے کر آئے اس کو پڑھ اللہ کے نبی نے دیکھا وہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل غصے میں آ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو اس غصے کو باندھ کے یہ غصہ ان پر واضح ہو گیا جناب عمر رضی اللہ عنہ اس نسخے کی طرف متوجہ یہ پر اسلام کو نہیں دیکھ رہے لیکن نبی الاسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا جب ابو بکر صدیق نے جناب عمر بن خطاب متوجہ کیا کہ دیکھو کی کیا کیفیت ہے عمر بن خطاب وہ کیفیت دے کر سہم کیا فوراً کہاں کے کہ رضی باہ ربَََََََََََ السلام دين بھى محمد ہے. یا النبى ياسلہ راضی ہوں اللہ کو رب مان کر محمد کو نبی مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر اس اقرار و اعتراض كى بنا پر اللہ کے پیغمبر کا غصہ وہ ٹھنڈا ہو ہے پھر رسول اللہ وسلم نے شاع فرمایا کہ لو بدارک موسر کسی اور شریعت کی کسی اور کتاب کی یہاں کیا چنت اور جسارت ہے اگر صاحب تورات موسر علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے تو ان کے لیے بھی اب میری اتباع کے بغیر کوئی جارہ کار علیہ اسلام آ کر اپنی طورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ حوق ساتھ رمایا ان تم حز من العم و انا حقدم المبیا ان تم من العم و انا حضد المبیا فرمایا کہ تم میرا نصیب ہو میرا حصہ ہو امتوں میں سے تمام امتوں میں سے تم لوگ میرا نصیب ہو اور تمام انبیاء میں سے میں تمہارا نصیب ہوں, میں تمہارا حصہ بڑی سے ماہریت جتنی بھی امتیں ہے ان تمام امتوں میں سے تم لوگ میرا نصیب ہو اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے میں تمہارا نصیب ہوں. تو یہ امت اس نبی کے ساتھ لازم منظور اور یہ نبی اس امت کے ساتھ ہے یہ امت اس نبی کا حصہ ہے اور یہ نبی اس امت کا نصیب ہے ہمیں اس نصیب پر فخر جناب محمد رسول اللہ رسلم فخر ہے اظہار فخر کرتے رہیں گے ہمیں کسی دجال کسراب کی کسی مرزا اور کسی قابیا کی کوئی ضرورت سب جھوٹے اور کثراب اور بےمان وہ ہمارا نصیب ہے وہ ہمارا حصہ ہے اللہ نے ہمیں وہ اٹا فرمائے ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور شہادت کی بات ہے ہر ہر سال کتب حدیث دیکھے تو آپ کو کئی اسادیب ملیں گے مختلف طرق سے اللہ کے پیغمبر نے یہ بات واضح کی کہ آپ آخری نبی ہیں یا آخری امت ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہر قسم کی نئی نبوبت کی آپ نے نفی کر دی تردید کر دی تقسیب کر دی تو ان تمام طرح کی روشنی میں جو خادی عنیت کی اصل بنیاد ہے اجرائے نبوبت کی اس کی تفنید ہو گئی قرآن و حدیث میں صحابہ کے اجنا نے اس عمر کا انکار کر دیا لہذا یہ اصل ان کی حقیقت تھی اسی حقیقت پر باقی تمام حقائق منتج ہوتے ہیں باقی مسائل باقی احکام اسی سے متفر ہیں لیکن جب یہی بنیاد ختم ہو گئی اور یہی بات منافی ثابت ہوئی قرآن کے حدیث کے اور صحابہ کے اجماع کے تو باقی تمام مسائل بھی باطل ہو گئے قادیانیت کی باقی ساری عمارتیں بھی ہو ہوگی کیونکہ اصل بنیاد اصل جو عمود ہے وہ ٹہ گیا قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں میرے دوست اور بھائیوں ایک نبی اور ایک دائی کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ صدق کے قول ہے صداقت ایک بار کا کسک بھی اگر کسی نبی سے ثابت ہو جائے اور کسی دائی سے ساتھ جائے تو صدا ہو جائے کوئی اس کی بات سنے گا نہیں کوئی اس کی بات کا اعتماد نہیں کرے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر قادیانیوں میں حیا کا ایک ذرا سا درہ بھی ہو تو مرزا کے جو دعوی ہیں اور مرزا کی جو پیش گوئیاں ہیں اور مرزا کی جو باتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں اور پھر تاریخ کے میزان میں پرکھیں بات واضح ہوگی کہ کساب ماض انسان تھا صداقت کا اس سے کوئی اور صداقت بہت بڑی چیز ہے رسول اللہ سب اسی لیے فرمایا کہ ایک مومن چاقو ہو سکتا ہے چور ہو سکتا ہے چاندی ہو سکتا ہے لیکن ایک مومن چھوٹاری ہو سکتا ہے رسود اللہ ایک حدیث ہے کہ منافق کی چار جانتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے یہ حد تھا اور محدود سین کے نزدیک بال اتفاق سب سے گندی قسم جو ہے ضیف روایتوں میں وہ موزوں روایت کیونکہ اس کی بنیاد ایسے راوی پر ہوتی ہے جو کذاب ہوتا ہے چاہے وہ جھوٹ اس سے ایک ہی بار ثابت ہو اس کے عمل سے جھوٹ نمایاں ہو یا اس کے قول سے جھوٹ نمایاں ہو یا اس کے خیر سے نمایاں ہو محدثین کے نزدیک وہ راوی اللہ تعالیٰ کی خبر کا کوئی طریقہ نہیں ایسا راوی منجبر نہیں ہوتا اس کا وہ منجبر نہیں ہوتا اسی لیے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک محدث نے دیکھا اس سے حدیش لینے گیا سر اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے جھولی اس طرح کر گھوڑے پر یہ باور کرا رہا ہے کہ میری جھولی میں دانے ہیں آ جاؤ کھا لی تھی گرا کر گھوڑے کو پکڑ لی جی. کہ جب یہ حیوانوں کے ساتھ کا یہ معاملہ کرتا ہے تو یہ ساکت ہو یعنی اس حد تک احتیاط سد کے مقال سدھ کے نشان سدھ کے قو اس کا بڑا اثر ہے ایک دائی کی زندگی ایک عام دائی کی زندگی میں کہ اللہ کا نبی ہو میں اس بارے میں سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں مرزا کے جھوٹا ہونے کی ایک بات اس نے کہی اور اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا لیکن وقت مختصر ہے اس وقت صرف چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بالکل ایک ادھر حقیقت مرزا کا ایک دعویٰ تھا ایک محمدی بیگم نام کی عورت تھی مرزا کو پسند آ گئی. شادی کا پیغام بھیجا مرزا کے اس پر اب اس نے اس کو جاننے کی کوشش کی اپنے جھوٹے داوائے حکومت کی آڑ اور کہا کہ مجھ سے اس کی شادی کر دو ورنہ اللہ نے وہی کر کے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ میری اس سے شادی تو باران ہو کر رہے گی لیکن بال فرض اگر تم نے کہیں اور شادی کر دی تو اللہ نے مجھے گزریے وہی آگاہ کیا ہے کہ جس سے شادی کرو گے وہ بھی برباد ہو جائے گا اور یہ عورت بالآخر باقی رکھی جائے گی زندہ رکھی جائے گی تاکہ اس سے میرا نکاح یہ مرزا کی پیش گوئی تھی اس میں بہت سے دعوے کیے گئے لیکن لڑکی کے باپ نے شادی سے انکار کر اب مرزا دعوے کر چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اس دعوے کا کذب اب دعوے ہوگا لہذا اندرون خانہ اس نے لڑکی کے باپ کو بڑی سے کہ کسی طرح وہ راضی ہو جائے اور یہ میں باور کرا سکوں کہ وہ ڈر گیا اور ایمان دے آیا اس نے مجھ سے نکاح کر دیا اور یہ جھوٹ دیر چھپا رہے لڑکی کا باپ اپنے موقف پر قائم رہا شادی نہیں کی شادی اس کی کہیں اور کر دی مرزا نے پیش گوئی کر دی کہ وہ شخص برباد ہو جائے گی <laughs> <laughs> خود قادیانی مولفین نے اس عمر کا اعتراف کیا کہ مرزا اس عورت اور اس کے شوہر کی زندگی میں فوت ہو گیا اور وہ عورت بھی زندہ رہی اور اس کا شوہر بھی مرزا کی وفات کے چالیس سال بعد تک زندہ رہا ایک جھوٹ کی مثال آپ دیکھے کیا اس کا دعویٰ تھا کیا اس کی پیش گوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی روشنی میں کس طرح اس کو رسوا کیا اور اس کے قذب کو کائنات پر ثابت اور واضح کر دیا حالانکہ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے شدت کی ناز رکھتا ہے لیکن یہ شخص کس طرح اپنی اس پیش گوئی کے آئینے میں برباد ہوتی دوسری پیش گوئی ایک عبد آتھم نامی عیسائی مناظر تھا جس نے امرتسر میں آ کر مرزا سے مناظرہ کیا اور مرزا کو شکست فاش دی مرزا شکست دکھ اور اس کے زخم اپنے آپ پر دیکھ رہا تھا اس نے پھر اپنی جھوٹی نبوت کا سہارا لیا اور کہا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر یہ عیسائی ایمان نہ آئے گا تو پندرہ ماہ کے اندر یہ مار دیا گئے پندرہ ماہ اس کی عمر ہے پندرہ ماہ کے اندر یہ مار پیش گوئی کر دیچے پندرہ ماہ بھی گزر گئے سال ہا سال بھی گزر گئے مرزا کا کسم مرزا کا جھوٹ دنیا پر آیا ہو گیا اور اب بلا پادری زندہ رہا کئی سال تک زندہ رہا الرد یہ کہ مرزا کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی ایک موقع پر مرزا نے لکھا ہے کہ اللہ کی اور میری براہ راست ملاقات ہوئی وہ بد شاری بے سلم سنت من, من العمر اللہ تعالی نے مجھے بشارت دی کہ میری عمر اسی سال ہو دی. اسی سال میری عمر طے ہو چکی اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ کہتے ہیں نا دروگ دروغ گورا حادثہ نہ کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا حالانکہ پہلے لکھ چکا ہے کہ ہر بعد میں آنے والے نبی کی عمر پہلے نبی کی عمر سے آدھی ہوتی اس قول کے لحاظ سے محمد رسول دی تو مرزا کی عمر اکتیس سال ہونی چاہیے اس بات کو بھول چکا ہے اس لیے کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بشارت دے دی کہ میری عمر اسی سال ہوگی اب آپ مرزا کی پیدائش کی تاریخ دیکھ لیں اور وفات کی تاریخ دیکھ لیں آپ پر یہ بات باتیں ہوگی کہ مرزا کی عمر اڑسٹھ سال بارہ سال اپنی پیش گوئی سے پہلے اس جہاں سے کوچ کر گیا یہ بھی جھوٹ ہے ایک چیز لکھی وہی کا حوالہ دے کر اور وہ پوری نہ ہوئی اس کی صداقت ثابت نہ ہوئی دنیا پر جھوٹ آیا ہو گیا یہ بھی پیش کوئی غلط ثابت ہوئی چوتھی پیش گوئی جس کا تاریخ سے حوالہ دے رہا ہو مرزا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی بڑی مبالک آئی سے کام لیے اپنے بیٹے کے بارے میں لکھا کہ یہ من نور اللہ ہے اللہ کا نور ہے اپنے بیٹے کے بارے میں لکھا کہ یہ زندہ رہے گا اور صاحب الدولہ ہوگا ایک بڑی حکومت کے سربراہ ہوگا اپنے بیٹے کے بارے میں لکھا کہ مسیحی النف یہ مسیحی نفس ہوگا اور اپنے بیٹے امراض یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کئی امراض سے شفا دینے والا ہوگا اس طرح وہ ہاتھ پھیرتے تو مریض کو شفا ہو جاتی اس طرح اپنے بیٹے کے بارے میں مختلف القاب تھے۔ حکومت ملے گی اور مسیحی نفس ہوگا مشفل الامراض ہوگا نور من نور اللہ ہے اس کا یہ مقام ہوگا یہ مقام ہوگا یہ مقام ہوگا یہ مقام ہوگا, یہ مقام ہوگا, یہ مقام ہوگا بیٹے نے پیدا ہونے کے بعد ایسی پھرتی دکھائی ایسا ناخلو ثابت ہوا کہ آٹھ سال کے اندر ہی فوت ہو قربان جاؤ اس جس باپ نے دعوے کیے بڑی کی روشنی کہ یہ زندہ رہے گا اور یہ بنے گا اور یہ بنے گا تخت و تاج کا مالک ہوگا اور دنیا کو اس سے فیض پہنچے گا اطراف و اکناف کے لفاظ ہے کہ دنیا کے اطراف و اکناف تک اس کا فیض پہنچے گا وہ بیٹا آٹھ سال بھی زندہ نہ اور فوت ہو گیا مرزا کا دعویٰ مرزا کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی جس کا اقرار خود مرزا کے ماننے والوں نے کیونکہ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہو سکتی نبی جھوٹ نہیں بول سکتا تاریخ نے یہ بات ثابت کی کہ سب کے ثابت ہوئے تو پھر وہ نبی ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے ایسا شخص تو ایک عام دائی بننے کا منصب نہیں سنبھال سکتا اس کا تو اعتبار ثابت ہو جاتا ہے اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے چل جائے کہ وہ اللہ کا نبی ہو تو یہ میں نے چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کی مرزا کے مختلف دعوی اور پیش گوئیوں کی جس کو تاریخ نے غلط اور جھوٹ ثابت کیا مجھے اس موقع پر شیر پنجاب مناظر اہل حدیث مناظر اسلام مولانا صلی اللہ عمر سری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا جنہوں نے مرزا کی سو پیش گوئیوں پہ جمع کی اور کہا کہ یہ سو پیش گویاں جھوٹی ہے میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے دیا مرزا جہاں کیا مناظرہ کر. کئی دفعہ مدارس منعقد ہوئی اور کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا اور مرزا کا منہ سیاح ہوا ہر جگہ جھوٹا ثابت ہوا جب مرزا نے دیکھا کہ کوئی جائے مفر نہیں تو ایک ہیلا سوچا یہ تمام چیزیں تاریخ کے نواز رات میں موجود ہیلا یہ سوچا کہ میں سناؤں اللہ امر سری کو یہ دعوت دوں کہ اگر تم میں ہمت ہے تو کادیاں نہ اور ہا یہ تفاصل فسانہ قادیاں مولف مولانا ابراہیم کمیر ہوئی رحم اللہ آپ کو ملیں گی کہ کادیان آؤ وہاں آ کے مجھ سے بلاک رکھ وہ جانتا تھا کہ کادیا میں تو میری حکومت ہے میرے اطباہ ہے اور وہاں آنے کی ہمت نہیں کریں گے لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی عام مولوی بھی نہیں بلکہ یہ اللہ کا شہر ہے مولنا سنا اللہ رحم اللہ جب ان کو یہ بات پہنچی اسی وقت رکھتے سفر بندہ اور کادیاں پہنچ جا کے اطلاع پہنچا دیں کہ اللہ کے یہ بندہ کادیاں پہنچ چکا ہے اور وہ سو پیش گوئی جو آپ نے کی ہیں جن کا جھوٹا ہونے کا اس بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ لے کر آ گیا ہے وقت طے کرو جگہ طے کرو تاکہ وہاں میں پہنچوں ان سو پیش گوئیوں پر بات ہو اور برادر کر اب ایک بات منہ سے نکل چکی اب کیا, کیا جائے شیر پنجاب پر یہاں پہنچ چکا اللہ کا یہ شیر کاب یہاں پہنچ چکا جواب بھیجا کیا جواب بھیجا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ چوروں کی طرح بن بلائے بلا اطلاع دیے آپ کا یہ آنا ہمیں پایا نہیں آپ بلا اطلاع دیے چوروں کی طرح قابل میں داخل ہوئے ہم آپ سے مناظر نہیں کریں عجیب بات مولانا نے جواب لکھا کہ آپ کے جو چیلنج ہے اس چیلنج میں ایسی کوئی قید نہیں تھی کہ جب آؤ تو اطلاع دے کر رہا پہلی بات ہوئی کہ آپ کے چیلنج میں ایسی نہ کوئی شرط تھی اور نہ کوئی قید تھی کہ قابل آؤں تو اطلاع دے کر رو. ایسی کوئی بات نہیں دوسری بات یہ کہ حضرت آپ کو تو دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کا رابطہ تو آسمان سے رہتا ہے آپ کے اللہ نے آپ کے پرورتگار نے اس بات سے آپ کو آگاہ نہیں کیا کہ وہ قادیاں آ رہا ہے قادیاں پہنچ چکا ہے آپ کو معلوم نہیں ہو سکا کیسے نبی آپ آپ کا رابطہ تو آسمان سے ہے اور اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے نبیوں کو آگاہ کرتا ہے آپ کو آگاہ نہیں کیا گیا آپ کو اطلاع نہیں دی گئی کیسے نبی ہیں اب جب دیکھا کہ اتبار کے سامنے یہ بات کھلتی جا رہی ہے تو کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں لیکن اس کے لیے ہماری شرط ہے کہ وہ جو سو پیش گوئی ہیں وہ کہ آپ صرف تین منٹ میں بیان کریں کتنے منٹ میں صرف تین منٹ میں آپ بیان کریں اس کا جھوٹ ہونا ثابت کریں وقت آپ کو تین منٹ دیا جائے گا اور ہم اس پر تبصرہ کریں گے بعد میں آپ تین منٹ لے لیں ہم اس پر تبصرہ کریں گے اور ہمارے تبصرے کے لیے تین گھنٹے وقت آپ کے بیان کے لیے تین منٹ اور ہمارے تبصرے کے لیے تین گھنٹے ہوں گے اگر یہ منظور ہے تو آ جائے شیخ الاسلام نے لکھا کہ یہ وقت کی جو تقسیم ہے یہ تو تل کے دل قسمت انفیدہ کے زمرے میں آتی ہے بالکل نامنصفانہ کہ میرے لیے تین منٹ ہو آپ کے لیے تین گھنٹے ہو بظاہر یہ شرط ایسی ہے کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا لیکن جب میں کابیاں کے سفر کو یاد کرتا ہوں بڑی تکلیف سے پہنچا ہوں وقت نکال کر پہنچا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مقابلہ ہو ہی جائے مناظرہ ہو ہی جائے یہ بھی منظور ہے آپ کے لیے تین گھنٹے میرے لیے تین منٹ یہ شرط بھی قابل ہو مرزا پریشان ہو گیا کہ یہ تو کس طرح ٹلنے کا نام نہیں لے رہے تو آخری ہیلاشن بیان کیا کہ رات اللہ نے ان کے وہی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے کہ سنا اللہ سے مناظرہ نہیں کرنا لہٰذا میں تو وہی کا پابند ہوں اس لیے میں میدان میں آنے سے کا یہ حال ہے یعنی سو پیش گوئیاں یہ فسانہ قابیان میں ان کا ذکر ہے ان کی حقیقت کا ذکر ہے اور تاریخی تناظر میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ مرزا کی وہ پیش گوئیاں بالکل جھوٹ کے بلندہ بتاؤ جھوٹا انسان اللہ کے نبی بن سکتا ہے تو قابان کے فتنے کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ امکان نبوت عقیدہ امکان نبوت جب یہ بات غلط ثابت ہوگی مرزا کے کردار سے قرآن کے حوالوں سے حدیث کے حوالوں سے تو پھر پورے فتنہ قادی کی اس سے بےفنی ہوگی کیونکہ باقی تمام مسائل اسی ایک بنیاد پر متفرع ہوتے ہیں اسی پر منتج ہوتے ہیں جب بنیاد غلط ہے اور کتاب و سنت کے لیے ڈھا دی گئی تو باقی تمام چیزیں ملتی اور بحمد اللہ مولانا سلمان امرصولی رحمۃ اللہ نے اس کا آخر تک تعاقب کیا حتیٰ کے مباہلہ کی بات چل نکلی اور مرزا نے کہا کہ ہم میں سے کون سچا اور کون جھوٹا اس بات کو ہم اللہ پر چھوٹے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹے کی موت آئے گی اگر تم سچے ہو تو تمہاری زندگی میں میری موت آئے گی اور اگر میں سچا ہوں تو میری زندگی میں تم تمہاری موت آئے گی جو پہلے مر گیا وہ جھوٹا ہے جو بعد مرا وہ سچا ہے اب یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ اور یہ بات آپ جانتے ہیں بالکل اقصار سے کر رہا ہوں کہ چونکہ مرزا نے حیضہ اور تعاون کی شرط لگائی تھی کہ حیضے اور کی وبا میں وہ ملپس کیا جائے گا اور اسی مرض میں اس کی موت آئے گی اور یہ مرض مرزا پر حملہ عمل ہوگی تاریخ میں خود اس کے بیٹے کا بیان ہے خود گھر کے افراد کا بیان ہے کہ مرزا کو بار بار بیت الخلاء کی حاجت ہو رہی تھی بار بار بیت الخلاء کی حاجت ہو رہی تھی حتیٰ کہ یہ حاجت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ وہ فضلہ وہ فضلہ جو اپنے مقام سے خارج ہوتا ہے وہ اپنے مقام سے بھی خارج ہو رہا ہے اور منہ سے بھی خارج اور آخری وقت ہے بیت الخلاء کے اندر ہی آئے. جو آپ اس بیت الخلار کو دفتر قابل کہتے ہیں تو اس کا ایک تاریخی منظر ہے وہ غلط بات نہیں وہ صحیح بات ہے کیونکہ مرزا کی موت ہی وہاں آئی اور مجھے پیغمبر السلام کی حدیث یاد آ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دفن کے لیے جس زمین مرک ہے اسی زمین پر اپنے پیغمبر کے روح قبل کر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوج ہوئے اللہ نے وہ زمین اپنے پیغمبر کے دفن کے لیے منتخب کی پیغمبر السلام کا فرمان ہے ما بہین بہی تھی مرا سے جننا میرے گھر سے لے کر میرے منگل سے ٹکڑا ہے جنت کا ٹکڑا ہے جنت کا باغیچہ ہے وہاں میرا پیغمبر مشغول ہے اور مرزا کی موت کہاں آئی بیت الخلاء میں آئی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دفن کے لیے کیا بیت الخلاء کا انتخاب کرتا ہے مرزا کی موت خود اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل تو میرے دوست اور بھائی بات کافی ہو سکتی ہے کسی قدر پر اکتفاق کرتا ہوں ایک اس لحاظ سے کہ میں کچھ زیادہ صحت مند نہیں اس وقت کچھ گلے میں درد ہو رہا ہے اور دوسرا اس لیے کہ مجھے تین بجے اسلام آباد کا سفر درپیش ہے انشاءاللہ یہ موضوع بڑا طویل چلتا رہے گا علماء گفتگو کرتے رہیں گے یہیں پر اکتفاق کرتا ہوں اللہ رب الم کو دین حق فہم عطا فرمائے امت کو کمراہ تو اور کمراہ تباغیت سے محفوظ رکھے ان کے شر سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں حق دکھائے حق کو سمجھنے کی اور تا حیات حق پر قائم رہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دے اقول اقولہ وسطر